خصوصی پیشکش کائنات بنانے والے کی طرف سے شاندار آفر جنت میں خوبصورت پلاٹ بک کرانے کا سنہری موقع انتہائی آسان شائع پر سچی توبہ سے ایڈوانس بکنگ کرائیں اور پھر روزانہ پانچوں نمازوں کی قسط جمع کراتی جائیں کارنر پلاٹ کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھیں بہترین تعمیرات کے لیے دل کھول کر زکاط خیرات دیں اس کے علاوہ بہترین باغ و بہار کے لیے حج کی سعادت حاصل کریں مزید خوبصورتی کے لیے تہجد کا اہتمام کریں جلدی کیجیے یہ پیشکش صرف آپ کی زندگی تک محدود ہے امیر اہل سندر سے عرض ہے کہ اکثر سوشل میڈیا پر اس طرح کی تحریریں گردش کر رہی ہوتی ہیں کیا اس طرح کہنا درست ہے اس بارے میں کچھ مدنی فل ارشاد فرما دیں یہ انداز جو ہے نا یہ بزرگوں کی کتابوں والا انداز نہیں ہے بعض بتائیں اس میں غلط بھی ہے جیسے کہ وہ کارنر کا پلاٹ ماض اللہ تو یہ کارنر کا پلاٹ ایک بات تو یہ غلط ہے روزے رکھو تو کارنر میں محل ملے گا کارنر کا پلاٹ پلاٹ ملے گا محل کا تذکرہ نہیں ہے اور جنت میں محل ملیں گے قصور ملیں گے خورے ملیں گی تو یہ کس ادیس سے لیا گیا پھر بہترین تعمیرات کے لیے دل کھول کر زکات خیرات دیں تو خیرات سے بہترین تعمیرات ہوں گی جنت میں بہترین باغ و بہار کے لیے حج کی سہادت حاصل کرے تو یہ اپنی کسی نے لفاظی کی ہے جو مطلب ہے کہ ہر بات اس میں وہ قرآن حدیث کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے تو اس طرح ایسی باتیں نہ کی جائیں نہ لکھی جائیں نہ اس کو مطلب اگر آ گیا تو آپ کے پاس تو جس نے بھیجا اس کو سمجھا دیا جائے اس کو آگے بڑھایا نہ جائے اب جس نے بڑھایا اس نے تو بڑھایا لیکن یہ کہ بانا لیے کہ یہ درست نہیں ہے بات باتیں بعض بات سے ٹکراتی ہوتی ہیں اس میں اور یہ بےچار بس وہ کاریگری ہی کرتے ہیں اور سیدھی سیدھی جو حدیث پاک ایک سے ایک احادیث مبارک آ جائیں مطلب الحمدللہ تو ان میں سے کوئی حدیث پاک کا انتخاب کر کے جو مستند عالم دین نے جس کا ترجمہ کیا ہو, سنی عالم نے اس کا ترجمہ حوالے کے ساتھ وہ بھلے مزہ گلدستہ اس کا جاری کرنے لیکن اس پہ بھی غور کرنا ہوتا ہے کہ بعض روایت ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ بالکل ہر, ہر بار صحیح ہوتی ہے لیکن جب تک اس کی تشریح نہیں ہونا لوگوں کو سمجھ نہیں آتا غلط فہمی کا بھی اندیشہ ہوتا ہے تو یہ نہیں عام فہم جو باتیں ہوتی ہیں وہ مطلب اس کو وائرل کرنا انسب عمر خان اب فرم فرام یو ایس اے ابھی مدین مذاکرے سے میری اصلاح ہوئی کہ میں نے ایک میسج بغیر تصدیق کے واٹسپ کے اوپر کر دیا تھا جس میں کچھ نمازوں کا ذکر تھا کہ اتنے آپ نمازیں پڑھیں گے تو آپ کو اتنے پلاٹ ملیں گے اور کچھ اس قسم کی اس کے اندر بات ہے جو کہ آپ نے میری اصلاح فرمائی کہ وہ صحیح نہیں ہے میں نے ایک دو لوگوں کو بغیر تصدیق کی بڑھا دیا اس کے لیے معذرت کرتا ہوں سوشل میڈیا کی تحریر کے تعلق سے طائب ہو گئے سائی بھائی ان کو یہ مشورہ ہے کہ نصیب یہ اپنا توبہ کا پیغام بھی ان سائی بھائیوں تک بھیج دیں کہ میں نے توبہ کر لی ہے کیونکہ اس میں باد باتیں وہ شرعن درست نہیں تھی آپ مہربانی کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور آگے کسی کو فارورڈ نہ کریں جنہیں جن میں نے اپنے دوستوں کو بھی میسج یہ فارورڈ کیا تھا ان کو میں الریڈی ان کو کال کر کے اور میسج کر کے ان سے میں اپنی معافی طلب کر چکا ہوں اپ سے بھی درخواست ہے کہ مجھے maaf فرما دیجئے احمد و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم سے مدینہ محمد ریاض طارق قادری ظلم فہن بیان نفس مٹے مٹے مدنی بیٹے عادل یو ایس اے نیو یارک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ آپ کا سوتی پیغام ملا بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے مدنی چینل دیکھا اور وہ ایک غلط خبر جس میں اپنی طرف سے وہ طرح طرح کے فضائل وغیرہ لکھے تھے نماز کے روزوں کے اور اس طرح جس کی ہم نے تردید کی تھی مدنی چینل میں اس کے بارے میں صاحب بھائیوں کو مشورہ بھی جا کے اسے چلائے نہ جائیں ماشاء اللہ آپ نے سنا اور توبہ کی اور جن دن کو آپ نے میسج دیا ان سے بھی آپ نے معافی مانگی اور بذات کی اپنی توبہ سے آگاہ کیا مدینہ مدینہ ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ, اللہ اللہ تعالیٰ استحکام کرتے کیونکہ مدنی کام کرتے رہے اور صرف مدنی چینل دیکھا کریں اس طرح بھائیوں کو سلام کہیے گا اور مدنی میں سفر بھی کرتے رہے ماشاء ماشاءاللہ ما کیا یہ اچھا ہوتا کہ ماہ رمضان مبارک میں احتکاس فیدان مدینہ میں ہے تو سفر تو بہت لمبا ہے لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ جنت کا سفر لمبا ہے <تصحیح> اپنی درد کچھ بھی نہیں کہوں گا لیکن درا کہ جنت میں جانا ہے اور وایا مدینہ آقا کے پیچھے پیچھے ان شاء اللہ سلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالی محمد